تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد انس مہار صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن ارشاد فرمائیں السلام علیکم سن علم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بو والشجر جو سم في تو فری نی بالقسط ولا کس طرح تو وضعها گالی ملبلان من من نام سلات يُشْرِقُ قَيْنٌ وَرَمْضٌ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَائِرَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى ماشاء اللہ یہ تھے کاری محمد انس صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کے فرما رہے تھے اپنے اس پروگرام کے متعلق ایک نظم پیش کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالرحمٰن بھائی کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور نظم پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ندی وکار جو نظم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ ایک انڈین مسلم شاعر کی کاوش ہے اور مدرسوں کے بارے میں پروپیگنڈے پر یہ ایک تمانچہ ہے نظم شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے اور ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ آ جاتے ہیں لڑنے کو ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ آ جاتے ہیں لڑنے کو نہیں تو جنگ میں جانے کی ہمت کون کرتا ہے نظم کی طرز آپ کو عجیب محسوس ہوگی لیکن آپ اگر اس کے متن پر غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو برا نہیں لگے گا ملا ہمیشہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جو جوڑ دہشت دردی کا نام درسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدر سو سے مت جوڑ دہشت گردی کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے, سے یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ تلاوت ہوتی یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ میں ہم دردی اور محبت ہوتی اور محبت ہوتی کبھی نہیں بھی نہیں ہو سکتا قتلے آم مدرسوں سے مت جوڑو دہشت گردی کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے پڑی ضرورت جب جب بتل تو کمالی نے جب جب کمالی نے ایک سے بڑھ کر ایک پیارا لال دیا ان ایک سے بڑھ کر ایک وطن کو دیا ہے لالی دیا ہے نکلے سلفی نور پوری احسان مدر سے نگلے سلفی نور پوری احسان مدر سے مت جوڑا دہشت گردی کا نام مدر سے کوئی الزام مدر سے کوئی الزام مدر سے آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک ہر پہ مٹانا پائے ر کو مٹانا پائے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام در سے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام در سے مت جوڑو دہشت گردی کالام در سو سے, سے کوئی الزام درسوں سے کوئی الزام درسوں سے ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام سے جوڑو در دی مدرسوں سے مت نام مدرسوں سے میں سب سے پہلے تقریر کے لیے دعوت دوں گا جناب زبیر بن خالد مرجالوی بھائی سے کہ وہ آئے اور اپنا مافی ظمیر بیان فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله واه للديان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الا رجا ہو یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر مشالے بجنے نہ دیں گے ظلم کے ایوانوں میں آندیاں جبرو تشدد کی تیز سہی ہم وہ دیپ ہیں جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں تشنگان علم نبت کے محک ستاروں آج اس ایوان علم و دانش میں میں جن مستقبل کے روشن ستاروں کے طبقات سے اپنے افطار کو گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عظیم المرتب طلبا ہیں کہ جن کی آستینوں میں اسلام کا ید بیزہ ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب یہ شمار اس حالت کے پروانے اور علم نبوت کے دیوانے ان اللہ عرفہ بہاد القواما کمیشن لے کر خیرکم من تعلم کی نوید مسرت لے کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو کہیں سر پر تپتی دھوپ کا ساحبان تاؤں تلے جلتی زمین ہاتھ میں ہتھکڑی اور گلے میں توپ پہنتے ہوئے بھی علم حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں ارباب علم و دانش میں نے تاریخ کے چمکتے دھمکتے اور آگ کی برکردانی کی تو تاریخ نے حیرت قدوں میں مگر نوجوانوں سے پرزور مطالبہ کیا کہ نوجوانوں اٹھو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اقوام عالم کو بتلا دو کہ خون جگر دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب خون جگر دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ارباب علم و عرفان میں تاریخ کا ترجمان بن کر آج اس طلبا مدارس کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے بن کر ختم نبوت اور خاتمہ کرو صدیقی اکبر کی طرح فراین وقت کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کرو فاروق اعظم کی طرح دنیا کائنات کو پیغام من برداروں کا کلا کما کرو حیدر کردار کی طرح علام و مسائب برداشت کرو امام احمد بن حنبل کی طرح حدیث کا احترام کرو امام مالک کی طرح حدیث کا دفاع کرو امام بخاری کی طرح مغربی یلغار یونانی فلسفہ اور اہل تصوف کا مقابلہ کرو علامہ تیمیہ کی طرح یہودیت و عیسائیت کی کمر توڑو ابن الجوزی کی طرح، حدیث میں نام پیدا کرو امام کرو مولانا اسماعیل کی طرح پر بجلیاں گراؤ ثنا اللہ سری کی طرح کا رد کرو علامہ شہید کی طرح دنیا کائنات کو پیغام سناؤ باس کی طرح کرو محمد گوندلوی کی طرح علم جہاد بلند کرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پھر مجھے کہنے دیجیے اپنا کے تحت اپنے فریضے کو وہ سَلِ إِلَّا اللہ سلی انسانی اللہ بنے ع وہ عتینہ کی وزارت لے کر امت مسلمہ کو شیبانی راستوں سے ہٹا کر سراط مستقیم پر گامزن کریں اٹھو میری امت کے باسی بانو ادالحکم اللہ کا عزم لے کر نہ با محمد کا ترانہ لے کر فقطیہ خیرن کثیرہ کی ادا لے کر اللہ فک الدین کی دعا لے کر کتاب و سنت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دلاتے چلو تاغتی طاقتوں کے سامنے اپنے سینے سجاتے چلو آخر میں شاعر مشرق کا پیغام سناتے چلو نہیں تیرا نشیمن من سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن من سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آخر ادا الحمد عصر حاضر میں مدارس کے طلباء اب کے ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے زبیر بن خالد مرجالوی ان کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے اب میں جس بھائی کو دعوت دینے والا ہوں ان کا تعلق بھی درجہ رابعہ سے ہے میں دعوت دیتا ہوں جناب خلیل الرحمن بھائی کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں جناب خلیل الرحمن بھائی الحمدللہ للہ واحد القہار والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ما بانفسهم خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہونے دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ارباب علم دانش حاضرین مجلس اساتذہ کرام اور صدر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب صدر میری آج کی گفتگو کا عنوان طلباء مدارس اور ان کی ذمہ داری ہے جی ہاں ایک ایسے طبقے کو ان کی ذمہ داری کے احساس سے روشناس کروانا ہے کہ جن کی تاریخ اور عظمت رفتہ کے گواہ اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی تاریخ بر صغیر کا مشہور اور متأثر انگریز مورخ ڈبلیو ہنٹر ان بوریا نشینوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ جو علوم ہمارے بچے لاتینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں وہی یہ لوگ عربی اور فارسی زبانوں میں سیکھتے ہیں اور سات سال بعد یہ طالب علم اسی طرح علم سے بھرپور ہوتا ہے جس طرح کا طالب علم اور سات سال یہ مدرسے کا پڑا ہوا اسی طرح روانی سے سکرات ارست افراتون اور گولی سینا پر گفتگو کر سکتا ہے جس طرح چھوٹ کا طالب علم پھر مجھے کہنے دیجئے یہ رتبہ بلند مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہا جی بغداد کے مدرسوں سے لے کر مصر کی گواہ ہے اور کیوں نہ ہو کہ انی اہل ہنر میں سے گوہلی سینا پیدا ہوا تو یورپ کی دنیا میں طبقہ ایک نیا دروازہ کھول دیا انی اہل ہنر میں سے ابن حاسم نکلا تو, تو, تو, تو, تو گتھیاں دنیا کے سامنے سلجنے لگی اگر آیا تو فلسفہ اور عمرانیات متعارف ہوئے ابن خلدون آیا تو آج تک مفکرین کو ایک فکر مہیا کر گیا اس لیے میرے ہمارے اپنی رفتہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرو آج صرف مدارس میں پڑھنے کا دور نہیں بلکہ ہر فتنا کے مقابلے پر اپنے اسلاف کی طرح اپنے آپ کو تیار رکھنے کا دور ہے آج منقرین حدیث کے سامنے پھر سے عبداللہ بن مبارک جیسے کردار کی ضرورت ہے کہ الرشید جیسے خلیفہ نے بھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ جب تک ابن مبارک جیسے لوگ زندہ ہیں یہ لوگ اسلام پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آج خوارج کے سامنے ابن تیمیہ کے افکار کی ضرورت ہے کہ جن کی مناظر سننا آج بھی خوارج پر آسمانی بجلی کی طرح کرتی ہے آج غستاخ آجاخر سلکی فتنہ کے مقابلہ پر بھی ابن تیمیہ ابن لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر جب تک حالات جہاد بال قلم کے تھے جہاد بال قلم کیا جب حالات بدلے تو یہی ابن تہمیہ جہاد بھی سیف بھی کرتے ہیں اور باب علم دانش اور محبت رسول کی آڑ میں رب الم نظر کی توحید کو بگاڑنے کے بتنا کے مقابل تاریخ تمہارے کردار کی منتظر ہے آج ملت اسلامیہ کو سیاسی و دینی محاذ پر شاہ ولی محدود دانوی جیسی بیدار نگر شخصیت کا معاشرہ منتظر ہے اس غرض کے میں کس کس کی مسائل پیش کروں بکولے شاعر اس وادی دل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے جو رند یہاں سے اٹھا ہے, وہ پیر مغا ہے اس دیوان دیوار چمن سے زندہ تک آج ختم نبوت کے فتنا کے مقابل محمد حسین بٹالوی اور محمد مستری جیسے لوگوں کی ضرورت ہے آج آئی شریعت کے لیے احمد بن حمبل کی فکر کی ضرورت ہے کہ ان سب نے ہمارے سامنے یہ پیغام رکھا ہے کہ کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکائے رکھنا یہ تو اسلاف کی راہے ہیں انہیں سجائے رکھنا اور کی کی خوابوں کی یوں تعبیر جلے چراغ لہو سے بھی تو جلائے رکھنا توفیقی توفیق یہ تھے جناب خلیل الرحمان بھائی ان کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے اب جس بھائی کو میں دعوت دینے والا ہوں ان کا تعلق درجہ خامشہ سے ہے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد حسین بھائی کو کہ وہ ما کا ذرا خورشید یہاں سے وہ کا آیا ہے اس بزم میں جانوں کے دیوانے ہر رہ سے پہنچے یساں تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک میرے انتہائی واجب القدر میرے استافہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں طلبہ کی ذمہ داریاں حضرات انبیاء اکرام کے مقدس سلسلہ اختتام پذیر ہو جانے کے بعد رب کائنات نے فتنوں کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ رب کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن زمین چلاگار کے ذمے امت کی اصلاح کا کام لگا کر ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ دیا بلا شبہ کی بگڑی ہوئی نا کو نہیں سمالا ہے لیکن آج اس کی ضرورت ماضی سے زیادہ ہے کیونکہ آج ہر شجر کی جڑ پر ہر حجر کی کوہ پر اور روح زمین کے ہر خطے پر نتنے فتنوں کا ثہور ہو رہا ہے ہر طرف کے حیائی اور فہاشی پورے زور ان کے مسلموں کے نوجوان بے حیائی اور فہاشی کے سلام میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں اتبا میں رشتوں کے تقدس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور زبان ترازی کرتا نظر آتا ہے تو کہیں کوئی فتنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں حلیہ بگاڑنے میں مصروف ہے تو کہیں راجیت اسلام کی بنیادوں کو کرنے کے انکار کی جزارت کر رہے ہیں تو کہیں اپنے آپ کو روشن خیال اور دانش پر سمجھنے والے پرانے مجید کی منچائی تفصیل لکھ کر گمرائی کے پروانے جاری کر رہے ہیں تو کہیں مرضیت اسلام مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر ڈرتا ڈرتی نظر آتی ہے تو کہیں جہاز جیسے عظیم فریضے کو دہشت گردی کا نام دے کر حسبے خدا بندی کو بنکارا جا رہا ہے تو کہیں مرد اور عورت کے میں اختلاط کو ترقی کا زینہ سمجھا جا رہا ہے تو کہیں سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے سلام میں لامزبیت اور تحریت کا سر عام پرچار ہو رہا ہے ان فتنوں کے صدار کے لیے زمانہ پھر سے کسی ابن تیمیہ اور ابن قیم کو اتار رہا ہے مگر دروائے امت سفر کا بازی اور بہاوی چپل اس کے مقابلہ میں اسلاف کے مگر تم ہاتھ بے ہاتھ دھرے منتظر فریاد ہو سامعین اور اور کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کریں اس دور کے علم کی ذمہ داری ہے اور فرقہ واریت کے نسول کو جڑ سے اٹھاڑ کر محت و عقوبت کا درس دیں اور ظلم و جبر کے خلاف علم بلند کریں بے دین کے خلاف لسانی جہاد کریں اور نظامِ کھلاتے راستہ کے تحفظ کا پاسبان بھی انہیں کو بننا ہے وطن عزیز کی جغرافیہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا پاسبان بھی انہیں کو بننا ہے اور زمانہ پھر کسی ایسی عالمگیر شخصیت کا منتظر ہے کہ جس کے پاس امام بخاری کی فقات ہو امام احمد بن حنبل کی استقامت ہو امام مالک جیسا تقویٰ ہو اور امام مالک جیسا تقویٰ ہو ابن تیمیہ جیسی زکاوت ہو اور مولانا اسماعیل سلفی جیسی سیاست ہو یزدانی شہید جیسا ازم ہو کبھی اسلاب کے لیے سر کبھی باطل کے لیے سر جھکائے نہ رکھنا یہ اسلاف کے رہے ہیں انہیں سجائے رکھنا اور استاب کے خوابوں کی یوں طبی لکھیں جلے بھی تو رکھنا یہ تھے جناب محمد حسین بھائی ان کا تعلق درجہ خامسا سے تھا اب میں جس بھائی کو تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ان کا تعلق درجہ ثالثہ سے ہے میں دعوت دیتا ہوں جناب عبد المنان سلفی بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنا معافی ضبیر بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد وحدہ وسلات والسلام و علام اللہ نبی بادا. اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند ان الد السلام تار کے ہر دستار کی تحقیق ہے لازم تار کے ہر دستار کی تحقیق ہے لازم کیونکہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا محترم سامعین آج جس عظیم عنوان پر آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ دہشت گردی کیا ہے دہشت گردی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ظالمانہ روش اصطلاحی معنی کچھ یوں ہوگا کہ کسی بھی معاملے میں اسلام کے خلاف ہونے والی ظالمانہ روش حضرات دنیائے کائنات کی تاریخ جنگوں اور مارکوں کی تفصیلات سے بری پڑی ہے کہیں تو کوروں اور پانڈوں کی یدھوں کہیں بابر لودی کا مجادلائے پانی پت کہیں مارکائے واٹر لو کہیں بدرو ہنین کے ہائے خیر و شر تو کہیں چنگیز کی خون ریزیاں تو کہیں جنگ عظیم اول کی ایٹم باریاں تو کہیں جنگ عظیم ثانی کی تباہ کاریاں حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ دنیا اے کائنات کے کفر نے جب جنگ لڑی تو کوئی مسئلہ نہیں مگر جب اسلام اپنی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترا میدان جہاد میں اترا تو جنگ دہشت گردی کا نام لے گئی ہاں ہاں اگر عیسائیت اپنا کے نام پر اسلام کو بدنام کرے دنیا کائنات کے حفاظت کے لیے جنگ لڑے تو तो گردی ہے ہاں ہاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا خرد کا نام جنون رکھ دیا خرد کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ عورت کا نوبل انعام تقسیم کرنے انصاف کے ساتھ دیکھو جس مذہب کے اندر, اندر بوڑھوں کا قتل منع ہے جس مذہب کے اندر بچوں کا قتل منع ہے حتیٰ کہ آمنہ کے درے یتیم نے فرمایا اور لوگوں جنگ میدان میں اتراؤ تو اس وقت اگر پھلدار درخت بھی ملے تو اسے بنا اکھھیرنا لوگوں اس مذہب کے رہنے والے اس مذہب کو ماننے والے تو پھر بھی دہشت گرد ہیں مگر آؤ جس پیغمبر کو تم دہشت گرد کہتے ہو آؤ میں اپنی تاریخ میدان میں لے کے کھڑا ہوں تم اپنی تاریخ لے کے آؤ آمنا کے در یتیم علیہ السلاط وسلام کو تم نے دہشت گرد کہا میرا نبی دہشت گرد نہیں ہے بلکہ میرے نبی علیہ کے زبانہ نبوت کے اندر بیاسی جنگیں لڑی گئی ان بیاسی جنگوں کے اندر کفار کو, کو جہنم واصل کیا گیا مگر اپنی حالت ذات دیکھو اپنی حالت دیکھو کہ جنگ عظیم اول کے اندر اور جنگ عظیم ثانی کے اندر پانچ کروڑ مسلمان پانچ کروڑ انسانوں کو حضرات بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام اور دہشت گردی دہشت گردی ایکتنے کا نام دہشت گردی ہے میرا اسلام میرا مذہب تو امن کا گہوارہ ہے آؤ میرے قائدین کے بارے میرے اقادرین کے بارے میں تو تمہارے اقادرین نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی میدان جنگ کے اندر اخلاق یاد قوانی ہے الفضل ما شہدت بھیل آدھا حضرات یہیں پر بس نہیں میرے اسلام مذہب کے بارے میں ہندوؤں کے رہنما لال نہرو کو کہنا پڑا تھا کہ لوگوں اگر دنیا کائنات میں امن چاہتے ہو تو پھر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا آؤ آج ہم بھی دہشت گردی کے خلاف اٹھیں اسلام کا کی حفاظت کا جھنڈا لہرائیں اللہ ہم سب کو اسلام کی حفاظت کا جھنڈا لہرانے کی توفیق نصیب فرمائے و معلینہ یہ تھے عبد المنان بھائی ان کا تعلق درجہ ثالثہ سے ہے اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا عثمان محمدی صاحب کو کہ وہ مائیک پہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں ان کا تعلق ترجہ سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکفا و سلام اما بعد فعوز بلّہ سمیل من منشان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحبل الله بحب ولا جمی والفرقو ذیوقار اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کا موقع میسر آیا ہے وہ عنوان اسلام اور دہشت گردی کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی کے عنوان پر آج گفتگو ہم اس لیے نہیں کرتے کیا ہمارا ایمان مذہب اسلام کے متعلق ڈگمگا چکا ہے کیا ہمارا ایمان مذہب اسلام کے متعلق تذبذب کا شکار ہو چکا ہے نہیں نہیں بلکہ آج مذہب اسلام اور دہشت گردی کے عنوان پر گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے وجود اور جسم پر یقین ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں مذہب اسلام پر یقین ہے بلکہ آگے بڑھئے جس طرح ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے یقین ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں مذہب اسلام پر یقین ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور ظلم یہ دھایا جا رہا ہے زیادتی یہ کی جا رہی ہے کہ مذہب اسلام کتاب اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو دہشت گرد قرار دینے والے اپنی دہشت گردی پر اپنے ہی جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں اپنے ہی عیوب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس وقت ان سے کہا جاتا ہے وائز لاتو فل ارس کہ اس زمین میں فساد بپا نہ کرو اس اللہ کی زمین میں دہشت گردی نہ پھیلاؤ انسانیت کا ہونے کا حق نہ بہاؤ تو جوان میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان نحن کہ ہم جو ہے مسلح ہیں ہم نے جو قانون دیا ہے اس جیسا قانون نہیں ہم جو ماحول دے رہے ہیں اس جیسا ماحول نہیں دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ جو مسلے حقیقی ہیں ان کو مفست قرار دیا جا رہا ہے اور جو مفسد ہے ان کو مسلح قرار دیا جا رہا ہے یہ ہے اسلام اور دہشت گردی اور اسلام کے ساتھ بغاوت دیکھیے جس وقت اس دنیا پہ اسلام آئم اس کے تین مراحل تھے مذہب اسلام کو نازل کرنے والا کون کتاب اسلام کو نازل کرنے والا کون اور پیغمبر اسلام کو مبوس کرنے والا کون ہے اس کا جواب کیا ہے کہ ان تینوں کو دیکھنے والا صرف میرا اکیلا اللہ ہے اور دیکھیے جس وقت کوئی ظالم اور بدبخت انسان ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ مذہب اسلام کتاب اسلام پلمبڑ اسلام نازب اللہ دہشت گردی سکھا رہے ہیں تو سوچ تصورات کی دنیا میں جا کے اس الزام کا نشانہ اس الزام کی زد میں کون آ رہا ہے اس الزام کی زد میں وہ اس الزام کے نشانے میں وہ ہستی آ رہی ہے جس کے بارے میں قرآ میں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا السلام المؤمن المحیمن سلام الجبار المت اس الزام کی زد میں اس الزام کے نشانہ میں وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں الرحمان کا لفظ استعمال کیا گیا جس کو الرحیم کہا جاتا تا ہے کہ جو اپنے بنٹوں پر رحم کرنے والا جو بڑی شفقت و محبت کرنے والا وہ ذات پاک جو دہشت گردی سکھاتی ہے یادیت بھی دہشت گردی سکھاتا ہے کیوں عیسائیت کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اسی طرح دہشت گردی سے نجات پانے کے لیے جو, اور جو اصول اللہ نے وضاح کیا ہے آئیے نجات پائیے گردی سے فرمایا کھانا بھی خوف سے عمل بھی دلائے گا اسی لیے کسی اہم دل نے پیغمبر علیہ سلاد وال کے بارے کتنے پیارے الفاظ میں یہ بات کہی کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں سلام اس آقا پر نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منسور دیا راہ دی کئی موڑ دیے الحمد رب العالمین یہ تھے مولانا عثمان محمدی صاحب اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عتیق و رحمان بھائی کو ان کا تعلق اولہ الف سے ہے تشریف لائیں اور پر معافی بیان کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ وکفا بعد اما بعد ہر قسم کی ہمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درد و سلام عقائد و مرشد اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات کے لیے گرامی قدر میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں میں آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور دہشت گردی اصل میں اسلام سلام سے ماخوذ ہے اسلام سلام سے ماخوذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مذہب امن اور سلامتی کا مذہب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے میں اس کی دلائل کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ میرا رب کیا کہتا ہے میرا رب سورت البقرہ آیت نمبر دو سو چھپن رب العالمین نے فرمایا لا فی الدین میرے رب نے فرما دیا کہ دین اسلام میں کوئی کوئی زبردستی نہیں کوئی اقرا نہیں کوئی جبر نہیں یہ میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے آگے آؤ میرے رب کا قرآن آگے کیا کہتا ہے میرا رب کا قرآن کہتا ہے سورتو آیت نمبر چھ میں دیکھو حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ سُمَّ عَبْلِغْهُ <مَأْمَنَا> میرے رب کا گرآم کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس اگر کوئی مشرق آ کے پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دے جب وہ کلام اللہ سن لے جب وہ کلام اللہ سن لے تو اس کے, اس کے جو اس کی جگہ ہے اس کی امن کی جگہ ہے اسے اس جگہ تک پہنچا دو میرے بھائیوں اسلام اور رب کا قرآن یہ دیکھو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ اسلام میں جبر اس میں زبردستی ہو نہیں میرے بھائیوں آگے رحمت رحمتمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ کو کو اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کے اہل بیک اہل کتاب کی طرف یمن کے اہل کتاب کی طرف بھیجا اور نصیحتیں کی اور آ میں فرمایا وقت کی دعوت المظلوم بلا وجہ کسی پر ظلم نہ کرنا میرا پیگمبر سلامتی کو پھیلا رہا ہے اور اس بات کا بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ کسی پر ظلم نہ کرنا دہشت گردی کیا ہے دہشت گردی تو یہ ہے بلا وجہ مظلوم مسلمانوں پر معذوم بچوں پر عورتوں پر جبر کرنا ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈالنا ان کو قتل کرنا بے پاک پیغمبر نے فرما دیا من عجل ذالک کتبنا على بني اسرائیل اندہو من قتل نفسا بغیل نفس فکتل الناس جمیعا ومن احیاو فکنم احیا الناس جمیعا اور دوسرے مقام پر فرمایا انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ و رسولہ ویفشدون فی الارض ان یکتلو او یسلبو او تکتا عائدیهم وارجلوهم من خلاف فی الارض میرے رب کا قرآن دہشت گردی کی مذمت کرتا کر رہا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا سبیر ولا تغ الو ولا تقدر ولا تختلو ولیدہ لیکن دہشت گرد کیا کرتا ہے دہشت گرد بچوں کو قتل کرتا ہے لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے اسلام کہتا ہے ولا تختلو ولیدہ اور دہشت گرد کیا کرتا ہے دہشت گرد قتل کر کے لوگوں کی لاش کے اس کی لاش کا مسئلہ کرتا ہے لیکن اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے اسلام کہتا ہے ولا میرے بھائیوں میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور داشترگرد اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کی لاشوں کو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے کیا خوب شاعر مشرق نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی گیا تکبیر بھی فتنہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب للہ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں عبد الواحد بھائی کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں ان کا تعلق اولا اولا با سے ہے اجمعین قال تو امانت سینو میں ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامانشا ہمارا باطل سے دبنے والے, اے آسمان, ہی ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا ارباب علم و دانش آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے کی کی پہاڑ سے کا اپنی اولاد کو مار ڈالنا اور کہیں گریب بیٹیوں کی ڈولی کے گھروں میں کئی دن کے فاقہ نظر آئیں گے کہیں زدہ شراب بے حی اور بےحسی نظر آئے گی اس دور میں اور ایسے حالات میں جن میں مسلمان کو جانور سمجھ کر اس کا شکار کیا جانے لگے اور ان کی پیشانی پر دہشت گردی کا ٹیکا لگا مسلمانوں کے بچوں اور بیٹوں کا سر غالیوں سے چلنے کیا جانے لگے یعنی ہر طرف سے اندھیرا گمراہی اور جہالت کی سیاح بادل لے لگے تو ہم دلی طلبا کا کیا حق بنتا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ترازو کے پلڑے میں رکھیں اپنے جا کے اپنا محاسبہ کریں اور اپنی عادت کو سنوارے کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کر پائے تو کہیں قرآن کا یہ حکم ہمارے اوپر سادر نہ ہو جائے ہم آفون اور جب ہم اپنے آپ کو بیان کرنا نہ آتا ہو کیوں کہ اس وقت تک کوئی صحیح معنی میں عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے اس لیے شہر نے کیا خوب کہا چشم کا کا دو عشق بھی کافی ہے تعلیم جی کی دعوت دو قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو راگب کرو قرآن سے ان کا تعلق مضبوط کرو تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا گر تو خود مسلمان زیستن نیز ممکن قرآن زیستن دنیاوی تعلیم ضروری اور لازمی حیثیت رکھتی ہے جب تعلیم ہوگی تو بے روزگاری ختم ہوگی جب تعلیم ہوگی تو غربت اور فاقے کم ہوگے جب تعلیم ہوگی تو وطن عزیز کے ہر فرد کا روشن ہوگا اور وطن عزیز کا مستقبل روشن ہوگا سب سے اہم اور لازمی بات یہ ہے کہ ملک میں بدعمنی کے مین وجہ فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دینی طلبہ کو چاہیے کہ ہم اصلاح معاشرہ پر کام کریں اور لوگوں کو خالص قرآن و سنت کی طرح خالص قرآن و سنت کی روشنی سے متعارف کروائیں امید سے بڑھ کر مقابلہ کامیاب جا رہا ہے اس بھائی کو دیکھ کے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے نوجوانوں کو میری آہو سخر دے پھر ان شاہینوں کو بالو پر دے اے اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے یہ بھائی تھے عبد الواحد ان کا تعلق الا با سے ہے اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حمزہ بلال سلفی کو ان کا تعلق ثانیہ با سے ہے کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا معافی ظمیر بیان کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطور الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اليزهره على الدين كله وطفى بالله شهيداً تو کرتا ہے شمشیر برسا کافر ہے صدر علی وقار اور لائق عزت و تکریم اساتذہ کرام اور طلبا اس کلیم وقت میں آج آپ حضرات سے جو گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی اسلام اور دہشت گردی میں وہی تعلق ہے جو آگ اور پانی میں ہے آپ کا کام ہے جلانا اور پانی کا کام ہے آپ کو بجانا دہشت گردی آج کی مہند ہے اور پانی اسلام کی مہند ہے جو کہ دہشت گردی کو ختم کر رہا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کو پلا رہا ہے جو یہ بات کہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص پانی کو آگ میں تبدیل کر رہا ہے آئیے اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ جس شخص نے اگر جس شخص نے, کو بچایا گویا کہ اس نے انسانیت کو بچا دیا چاہیے کسی اور دین میں دیکھیے چاہیے کسی اور مذہب میں دیکھیے مذہب کی کسی کتاب میں دیکھیے اگر انسان کی انسانیت کا اتنی قدر ملے تو کر دکھائیے. اسلام تو واحد دین ہے جانوروں سے بھی بے رحمی کرنے سے روکتا ہے تو وہ اسلام دہشت گردی کا دین کس طرح ہو سکتا ہے اسلام تو ایک عالم گیری مذہب ہے اسلام تو صلابۂ رحمت دین ہے اسلام تو بھائی چارے کا دین ہے اسلام تو دہشت گردی کو ختم کرنے کا دین ہے آگ اسی دین کو اسی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی اس کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے دہشت گردی کا نام دے کر کے اس پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لجک دے رکھی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لجک دے رکھی ہے اتنا ہی یہ گا جتنا کسے دبا دو گے اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو انشاء اللہ یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دبا دو گے آج پوری دنیا میں یہ جملہ بہت دہرایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر کے دم لیں گے جنہوں نے امریکہ کے دماش جب بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا کرتے ہیں اور وہیت بے نظیر کشمیر کے اندر ہندوؤں نے جب بھی چاہا ان ان خون کے رنگوں میں رنگ دیا اور کوئی بھی حقوق انسانیت کی تنظیم کوئی بھی امن کا دار, دار ان کے خلاف سراپا احتجاج نہیں ہوا حتیٰ کہ امریکہ سمیت اور ہماری حکومت بھی ہماری مسلم حکومت بھی اس میں خاموش رہی ہے جو امن کا دعوے دار بنا پی رہا ہے امریکہ کہتا ہیں ہم امن کے دعوے دار ہیں چاہیے امریکہ کی تاریخ کو پڑھیے سب سے زیادہ دہشت گردی سب سے زیادہ قتل و غارت اسی امریکہ کے اندر ہے اور ہم نے یہ جی جنرا کل بھی لگایا تھا آج بھی لگاتے ہیں ان لگاتے رہیں گے کہ آدمی دہشت گرد امریکہ ہے دہشت گرد اسلام نہیں دہشت گرد اسلام نہیں اب میں ان بھائیوں کو دعوت دینے والا ہوں کہ جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اپنی استطاعت سے بڑھ کے مقابلے میں حصہ لیا ہے ان کا تعلق شعبہ حفظ کے ساتھ ہے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ عباس کو ان کا تعلق کاری سعید الرحمٰن صاحب کی کلاس سے ہے کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں السلام علیکم و الرحمن الرحیم صدق آج مجھے علمان پر لب شاہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اطلاع اور دہشت گردی سامعین محترم اطلاع میں ایک مکمل زاطہ حیات ہے جس میں گارا بنا دیا ہے آپ چودہ ستارہ پہلے کی طرف بڑھ جائیں تو آپ اس درام دہشت گردوں کا مقابلہ میں امن کا بائن نظر آئے گا ابو جہر کی دہشت گردی ابو اللہ کی دہشت گردی کا صلی اللہ مدینہ طیبہ کی حکومت طے ہوئی تو پھر بھی مکہ کی طرف سے دہشت اور کی اڑتی تھی لیکن مدینہ کی طرف سے امن پسندی کا درس دیا جاتا تھا اور اطرام ہر دور میں امن پسندی کا درس دیتا ہے اور دیتا رہے گا چلیے کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ کے مبارک خون زبر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے ان پر اللہ سے دعا مانگ کر ان کا مسلط کرواتے لیکن ایسا نہیں کیا اور ان کے بھی اللہ سے دعا دی اللہ ان کو ہدایت نصیب بنوا اللہ ہدایت پر نہیں آتے ان کی نتروں کو ہدایت نصیب کروا پتا چلا کہ شدی نہیں ترام امن کا محمد ہے حضرات آگے چلیے صحابہ کا دورہ آیا صحابہ پر ظلم ڈائے جاتے غلط کھڑے بھی جاتے کبھی صحیح پر ظلم کیا جاتا کبھی قبر پر ظلم کی انتہا کی جاتی کبھی بلا جی پر ظلم کی انتہا کی جاتی لیتر جی پر لگایا جاتا لیکن اسلرام کی طرف سے امن پسندی کا پتا چلتا ہے کہ اترام امن پسندی, پسندی کا پیامر ہے آگے گدرے دور میں. جب وہ ہیں. کو لے کر اور ملار کے پسندی کو لے کر آج اس دنیا میں دعوت کی دینا کیا چکر دی ہے اگر بچوں کی جان بچانا چکر گردی ہے اگر یہ دہشت گردی ہے دہشت دردو کیا چلیے اگر یہ دہشت گردی ہے ہمارے کو بھی حکمران ہو کبھی دہشت گرد نظر آتے ہیں ہمارے حکمران کو اگر کوئی دہشت گردی کی سزا رکھتی ہے وہ مسجد کے ممبر سے اپنے والی سزا رکھتی ہے اگر کوئی دہشت گردی کی آواز رکھتی ہے موت کی نیند در کیوں بھون گئے برما کے مسلمانوں پر ظلم کی عقید کرتے تھے تمہیں جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہول کی ہولیاں کھیلتے ہیں تمہیں وہ دکان نظر نہیں آتے تمہیں وہ ٹیری جون جیسے نظر نہیں آتے وہ میرے نبی کے کھاتے بناتے ہیں تم وہ پرانا جیسے کیوں نہیں آتے وہ قرآن کی برمدی کرتے ہیں نظر کیوں نہیں آتے ہم والے میرے نبی کے ساتھ بڑی بڑی خبرتے کرتے ہیں بڑی بڑی بخواسات کرتے ہیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتے تمہیں مودی نظر کیوں نہیں آتا یہ کہتا ہے میں احترام کو ختم کر دوں گا احترام سب سے بڑا دار بنا پیتا ہے اور ندیم کر نکالیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج بھی کچران کو چاہیے کا نام دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جانور کو ایندھن مناتا ہے اگر آپ آج کیا مت کیس بہت ان شاء اللہ جمع ان شاء اللہ اسلام کیا مت کی چبت قبول راہے راہے گا تحشت قبضی کا الحمد للہ طلبائی کے رام کی بہت اچھی کوشش ہے کہ اس میں اشعار لفاظی لیکن تھوڑا سا ایک اسٹپ اور آگے لیں ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی تقاریر کو قرآن اور حدیث سے مزین کرتے تھے تو ان معاملات میں تھوڑی سی یہ کمی محسوس ہو رہی ہے باقی الحمدللہ ساری بہتر ہے دوسری بات ہے دہشت گردی یاد رکھیں ہم اسلام کو بالکل مبرہ کر رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی نہیں کرتا دہشت گردی یاد رکھیں دو معنوں میں ہے ایک معنوں میں اچھی ہے ایک معنوں میں بری ہے دہشت کا مطلب ہے خوف گرد کا مطلب خوف دینے والا خوف زدہ کرنے والا اب ایک چور ہے ایک قاتل ہے ایک ڈاکو ہے ایک بدیانت ہے پولیس اسے خوف زدہ کرتی ہے پولیس اس کے لیے دہشت گرد ہے یہ ایک اچھا معنی ہے اور پولیس سے جرائم پیشہ لوگوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے اسی طرح اسلام بھی بعض معاملات میں دوسرے لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ خاص چیزیں دی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ میرا دشمن اتنے فاصلے تک مجھ سے خوف زدہ ہے تو یہ خوف زدہ ہونا اپنے جرم کی وجہ سے پھر ایسے حالات میں جو دہشت ڈالنے والا ہے وہ برا نہیں جو دہشت زدہ ہے وہ برا ہے اسلام جو ہے ناجائز کسی کو پہ دہشت نہیں ڈالتا اسلام جو ہے یہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے لڑتا ہے ایسے لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں ایسے حالات میں اگر کوئی ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں تو ہیں اور ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے اگر ہماری پیغمبر کو اللہ نے یہ وصف دیا کہ ایک مہینے کی مصافت تک دشمن آپ سے ڈرتا ہے تو اسی طرح جب مسلمانوں میں اجتماعیت ہوتی ہے یہ نہ بھی لڑے تو کفار ان سے ڈرتے ہیں تو ایک دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے ہم یہ بات کہیں کہ ہم اس معنی میں دہشت گرد نہیں ہیں کہ ہم کسی معاشرے میں فساد برپا نہیں کرتے ہمارا کسی کو خوف زدہ کرنا اسی طرح ہے جس طرح پولیس چور کو خوف زدہ کرتی ہے قاتل کو خوف زدہ کرتی ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے وہاں پولیس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا یہ کہ اپنی فریضے کو ادا کر رہے ہیں اسی طرح اسلام جو ہے یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے ان پہ فریضہ عائد کیا ہے یا یادین آمنو اللہ اکبر. اے اہل ایمان جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے یہ ہمیں حکم ہے اللہ کا تو اس معنی میں اگر کوئی ہمیں ایسا سمجھتا ہے تو ان کے لیے واقعہ ہی ایسی بات ہے تو سمجھنا چاہیے تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے خلاف بات جاتی ہے اب دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کے گردنیں مارو فضرب فوق الاعناق وضرب منهم كل بلال ان کی گردنوں پہ مارو ان کے پور پور کاٹ دو کیوں کاٹو ذلک بانہم شاق اللہ ورسولہ و من یشاق اللہ ورسوله فان اللہ شدید العقاب تو اللہ بھی کہتا ہے میں بھی بڑا سخت انتقام لوں گا تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ بھی ایسا ہوا تو اللہ انتقام کیوں لے گا کہ اس انسان کا یہ حق نہیں تھا وہ جو دنیا میں کر رہا ہے تو مسلمان بھی کبھی ذاتی کلیش نہیں کرتے اپنی حکومتوں کو وہ دینے کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کرتے ہیں اس رستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی مسلمان اسے خوف زدہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو ہر وقت مدافعت پہ کھڑے کرنا اسلام نہیں کچھ بھی کرتا اسلام امن کا مذہب ہے اسلام امن کا اس وقت تک مذہب ہے جب تک دوسرا امن کے ساتھ رہے گا جب کسی کو امن اچھا نہیں لگتا تو اسلام بھی اسے امن نہیں دیتا اس وقت تک آپ دیکھیں اسلام کی جنگوں کا اصول ہے ایک بھائی نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے اس میں انکمپلیٹ سا کہ اسلام جو ہے جاتے ہی مارنا شروع نہیں کر دیتا پہلے کہتے ہیں بھائی اسلام لے آؤ نہیں لانا جی جزیہ دے دو آرام سے رہو ہمارے زیر نگی بن کے یہ بھی نہیں کرنا پھر لڑو اور جب لڑو بزرگوں کو نہیں قتل کرنا بچوں کو نہیں کرنا مسئلہ نہیں کرنا درختوں کو نہیں کاٹنا اس طرح معاملہ نہیں کرنا اسلام جنگ کے بھی آداب بتاتا ہے جو دنیا کا کوئی بھی مذہب نہیں بتاتا ہے جب عیسائیوں کی باہم لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے کو جلایا انہوں نے جب یہودیوں کی باہم لڑائیاں ہوئی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا یہ اس معنی میں جو مانا ہم پہ لگاتے ہیں تو یہ دنیا کے سب سے بڑے یہ خود دہشت گرد ہے اور جب آج مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے تو مسلمانوں نے کبھی بھی عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نہ ان کی لاشوں کو جلایا نہ ان کا مسئلہ کیا نہ ان کی لاشوں کو بے حرمت کیا لیکن یہ خناس کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس پاک شخصیت کو سید الشہداء کا خطاب ملا ان کا بھی مسئلہ ہوا تھا تو یہ تو ہمارا فخر ہے تو ہم نہیں یہ کرتے اس لیے ہم اس معنی میں دہشت گرد نہیں ہیں جو معنی وہ لے رہے ہیں اس معنی میں ہیں جس طرح پولیس چور کے لیے دہشت گرد ہے اس کے لیے خوف ڈالنے کی علامت ہے اس طرح ہم دنیا کی کفر اور ہر بیماری کے لیے دہشت زدہ کرنے والے ہیں یہ گزارشات تھی اللہ آپ کو ہمیشہ اور ترقیاں نصیب فرمائے کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین للہ احمد العالمین الرحین الحمد للہ احمد الاسباب قافر الزم وقابل الضوب شديد الإقاق له القوة جميع وهو شديد العذاب أشهد الله لا إله إلا الله المحروم من أفاه والخاسر من سلق غير طريقه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وشفعه من خلقه وهبيبه تسليمًا كبيرًا كثيرًا وطريقًا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحبيب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قطر نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قطر الناس جميعا ومن أحيارا فكأنما أحيار الناس جميعا من رأي المكتب اليوم ومن رأي المشيك أستاذ المنكرم آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا انوان ہے اسلام اور دہشت گردی حضرت گرامی قدر हूं ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق है... ہے گولی تو چلتی ہے چلانے والے کے منہ سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ حضرت گرامی قدر جب قاتل بھی مسلمان مقبول بھی مسلمان پرندے کس کی مدد کیا آئے قاتل کبھی وہی نعرہ جو مکتول کا نعرہ قاتل کبھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کبھی وہی کہ مقتول کا کی کلتل کس پر گرائے قاتل پر یا مقتول پر اس لیے پرندے نہیں آتے کلتل نہیں گراتے شاعر نے کیا خوب کہا تھا اور مفلس شہر کو دنوان سے ڈر دن لگتا ہے پر نہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں ایسوار اور حکومت کو مدینہ جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے ذات گرامی قدر آج ہمارے ملک میں قتل و غارت بم دھماکے اور خود حملوں کی صورت میں دائیں ازل کو لگ بھگ والوں کی تعداد شمار کرے منہ کو آتا ہے اور دل خون کے حضرات جی کے قادر زبط چلتا تھا میرے پاس بولنے کے لیے چار سے چھ منٹ ہے اور ان چار سے چھ منٹوں میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم نہیں دکھانا مشکل ہے حضرات گرامی قدر ہم دے خود اپنے نشے کو تکلیف سے پہنچا الگ سے ہم سے میری مراد میں اور آپ اس جگہ پر بیٹھے ہر شخص موجود ہے نشے سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشے ڈاک وطنہ دو حصوں میں تقسیم گربان تقریب کار ہم خود ہیں حضرات اپنے نشے مند تو ایک طرف اللہ کا در لال مسجد کو مسلمان کے ہل سے نہلانے والا کون گربان میں جان کے تقریب کار دار ہے قوم کے سکون قوم کے نوجوان تقریبا کو میں ڈالنے والا کون گربان میں جان کے تقریب کار ہم ہے اور شہر میں کیا ہوں کہا تھا ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب تھکانوں کی ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب تھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مختلف حضرت گرامی قدرور میں معصوم بچوں کے گول الب نظروں سے, سے لوہر میں پولیس لائن کو رہلا دیا گیا ابھی اس گن کا ستہ ختم نہیں ہوا تھا راوت پنڈی میں شیعہ امام بارگاہ پر حملہ کر کے وارانہ کی, کی نفاق آپ کی حضرات وہ مسلمان ہے جس کے نے مجید میں اشارت فرمایا ہے من عجل کہ جس نے ایک نفس کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور جس نے نے نے ایک نفس کی قتل کیا مارا اس کو مارا اس کو گویا پوری انسانیت کو مارا ذات گرامی قدر قاتل کوئی اور نہیں تخریب کار کوئی اور نہیں چلے تصور کریں قاتل کوئی اور ہے تخریب کار کوئی اور ہے تو پھر میرا جنتا نشی بند سوال کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر میں پہنے ہوئے تمہارے یہ تھے جناب جو ہے صاحب میں اپنے رفاقا کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے مجرس صدارت پر ناظم جامعہ مولانا ذوالفقارہ مذکی صاحب کی تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب اسامہ نواز بھائی کو ان کا تعلق شبہ احسان اللہ صاحب کی کلاسے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل منهم طائفة صدق اللہ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدا سخن میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدا سخن زمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین زمن جناب صدر آج جس جس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مدارس کے طلباء کی ذمہ داریاں جناب والا آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر طرف بے روزگاری غربت اور لچاری نظر آتی ہے کہیں بھوک اور پیاس نظر آئے گی کہیں مفلسی نظر آئے گی کہیں فحاشی کے تو کہیں نفرت کے پہاڑ کہیں غربت سے والدین کا اپنی اولاد کو مار ڈالنا کہیں امراؤ ذرا کی عیاشی کہیں دولت کی قلت سے خودکشی کشی کار و جہاں تو کہیں دولت کے عوض بکنے والے سامعین مجلس ایسے حالات میں کہ جن میں مسلمان کو جانور سمجھ کر اس کا شکار کیا جانے لگے اس کی پیشانی پر دہشت گردی کا ٹیكہ لگا کر سر عام سپردے آتش کیا جانے لگے اس دور میں جب بیٹیوں کو سر عام بزار لوٹا جانے لگے یعنی ہر طرف گمراہی اندھی اور جہالت کے بادل لہرانے لگے تو عزیز طلبہ ہم دینی طلبہ کا حق بنتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ترازو کے پلڑے میں رکھیں اپنا گربان جانگیں اپنا محاسبہ کریں محترم بھائی اگر ہم اپنے اپنے آپ کو ڈال لیں پھر یہ نہ ہو کہ علم کے پہاڑ بن جائیں لیکن اپنا معافی زمیر بیان کرنا نہ آتا ہو حضرات اس وقت تک کوئی بھی صحیح معنی میں عالم نہیں بن سکتا جب تک جب تک دعوتوں تبلیغ کا کام نہ کرے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تو فارنے لانے کا کیا فائدہ ہے چشم تو فارنے لانے کا کیا فائدہ قرآن کردار ہے یہ کتاب قرآن ایک کردار ہے مومنوں کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے صدر بیماریاں خود بخود دم توڑ جائیں گی حضرات محترم سب سے عام اور لازمی بات یہ ہے کہ ملک میں بد امنی کی وین وجہ فرقہ وارت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دینی طلبہ کو چاہیے کہ اصلاحی معاشرے پر کام کرے لوگوں کو خالص قرآن کی روشنی سے متعارف کروائیے اور نہ فرقہ وارانہ بات کی جائے اس لیے میرے ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پہنچانے اور ان پر عمل درآمد کریں اور لوگوں کو دکھا دیں گے خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ بھر گئے کیلاب ہوں دل دے کر نکھاریں گے رخ بھر گئے کلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وما <بلنہ> ہمارے اگلے مقرر ہیں مولانا زبیر صاحب ان کا تعلق درجۂ سے هُوَ الْحَكَمُ <سؤال> الْعَظِيمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَهَبَّ وَتَرْضَى دَيكِينَ كَي مُسْ فِي أَنْدَارِ كِسَرْقِي دَيكِينَ دَيْبُسْ فِي پھر آفتاب بن کر نکلنا پڑا مجھے میرے عزت کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم مطلب ساتھیوں آج جس موضوع پہ میں لطف کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے تلا باغ کی ذمہ داریاں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہی بڑ کر آ رہا ہے اور اللہ کا ہم پر احسان ہے جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث ہے انبیاء ولا انبیاء کا نکلے ہم جبوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمارے پاس علم ہوگا تو کریں گے اور علم کیسے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے نہ ہو تمہیں کل کو پشتانا پر جائے اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خالی اللہ کی نظام کے لیے علم حاصل کریں جب ہم اللہ اللہ کی نظا کے لیے علم حاصل کریں گے اگر ہم برباد کے کے ہو جائیں گے جیسا کہ اندر حدیث ہے و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا دینار کا آدمی طبع برباد ہو گیا اور چوتھی ذمہ داری ہماری یہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں یہ نہ ہو یہ علم کل قیامت کے دل بن جائے پال بن جائے اس لیے بھائیوں سے مسلم کے اندر حدیث ہے عمل ولم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا اور ایک اور بھی مشہور ہے کہ عل علم بلا امل بلا, عمل بلا سمر آگے چلیے پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چال اور قرآن اور تقریرے کرنے والے ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ کتنا کا در مرزا عزت ہو وہ کتنا ہو وہ کتنا عیسائیت ہو وہ کتنا ہو ہم دفاع کرنا ہے کیسے کرنا ہے جیسا کہ ہمارے اسلام نے کیا تھا جیسے محمد استاد وہ استاد جو مدرسے کا پڑا ہوا تھا اس سے مشورہ کیا کرتے تھے اس لیے اٹھو لو دربار کہ شاہی ہمیں دوڑا نہ سکے ایسے روشن کہے چراغ اپنا کہ دست کے سلومت بچا نہ سکے اپنی کپل کو جو بلند کرے کہ کوئی ظالم اسے جھکا نہ سکے اس طرح لکھے ہمارے مقرر ہیں مولانا <un scare> <screen> <Laughs>. ولم يقل له ولي من وكبره قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. محترم ساتھیوں اور نہایت ہی عزت اساتذہ کرام اللہ اور کال رسول کے مطابق دین اسلام امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے لیکن موجودہ دور میں دشمنان اسلام کا دین اسلام پہ یہ الزام ہے کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے تو اسی اس کی کوئی دلیل دی جائے دیر اسلام دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن اور سلامتی کا سبق دیتا ہے اور اس بات کا جواب مشہور غیر مسلم ایک نورخ نے دیا ہے اپنی کتاب اسلام اردا کراس روڈز میں جس کا نام ہے جس کا نام ہے دلیسی او اور اس نے اپنی کتاب اسلام اردک کراس نور کے صفحہ نمبر آٹھ پہ یہ بات, دی. یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے تو یہ بات بیان کرنی چاہیے بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور جو لوگ اسلام پہ یہ تحمل لگاتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے تو کس بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے جبکہ کہ مسلمان سپین آٹھ سو برس تک حکومت کرتے رہے اور جب سلیپی جگتی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کے ناموں و نشان تک کو مٹا دیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں نے اپنی قوت کو استعمال نہیں کیا کیوں کیونکہ قرآن میں اس چیز کی اجازت نہیں دی لا اکرا حافظ تھی دی دین میں کوئی زیادہ زبردستی نہیں اسی طرح مسلمانوں نے ارب علاقوں میں چودہ سو سال تک تقریباً حکومت کی جس میں چند سال فرانسیسی بھی اور انگریز بھی آئے لیکن مجموعی طور پر چودہ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اور اس دوران کسی مسلمان حکمران نے لوگوں کو تلوار کے ذریعے مسلمان کرنے پر مجبور نہیں کیا اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا آج بھی ارب علاقوں میں ایک کروڑ چالیس لاکھ عرب عیسائی رہتے ہیں جو کہ قبتی ایسائی کہلاتے ہیں اور یہ قبتی ایسائی نسل در نسل چلتے آ رہی ہیں اسی طرح مسلمانوں نے ہندوستان میں صدیوں حکومت کی ہے لیکن ہندوستان میں بھی کسی مسلمان حکمران نے بدور شمشیر کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا اور اس بات کے دباخ وہ اس ملک کے ہندو ہیں کہ جو آج بھی اس ملک کا اسی فیصد ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں موجودہ دور میں دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت پائی جاتی ہے اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے تو بتاؤ کہ انڈونیشیا کو فتح کرنے کے لیے کون سی فوج روانہ کی گئی ملیشیا میں پچپن فیصد لوگ مسلمان ہیں ملیشیا کو فتح کرنے کے لیے کون سا لشکر بھیجا گیا افریقہ کے مشرقی ساحل کو فتح کرنے کے لیے کون سی فوج روانہ کی گئی تھی کون سی تلواریں کون سی فوجیں آخر کس بنیاد پہ اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے یہ ساری کی ساری اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں ذلیل کرنے کی اور بدنام کرنے کی ناکام کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ ان کی یہ ناکام کوشش ناکام ہی رہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اسلام کو جو کہ امن اور سلامتی کا پیٹر ہے اللہ سے پوری دنیا میں آباد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے دشمنان کو نسطور آبود کرے وبا توفیقی اللہ بلّہ ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب حافظ شعیب صاحب ان کا تعلق ثانیہ با سے ہے جلدی مائک من السلام علیکم و رسول اللہ وبرکات اساتذہ کرام جناب صدر حاضرین مجلس آج کا میرا زیر بحث موضوع ہے دور حاضر میں مدار سے دینیا کے طلباء بھی مداریاں یہ کتنا عظیم احسان و کرم ہے اس رحیم و کریم مولا کا جس نے ہم کو طلب علم کی سعادت سے نوازا اور ہم نے اپنے دین کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا لہٰذا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر ہم اپنی طالب علمانہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم طالب علم کہلانے کے مستحق ہرگز نہ ہوں گے ہم اپنی طالب علمانہ ذمہ داریوں کو اسی وقت سمجھ پائیں گے جب ہم ان مدارس عربیہ کے مقام و منصب کو سمجھ پائیں گے جن کے اندر ہماری تعلیم و تربیت ہو رہی ہے ہم کو علوم و قنون سے سنوارا جا رہا ہے ہمارے عملوں کے دار کو نکارا جا رہا ہے ہمارے اندر اخلاق و اخلاص کی, کی جا رہی ہے میرے سپاہی پیدا ہوتے ہیں بغول شاعر کہنا چاہتا ہوں بشر تقدیر ہوتی ہے یہاں قسمت نوئے بشر تقدیر ہوتی ہے یہاں ایک مقدس نمونہ ہو،, ہو اسلام کی سربلندی جن کی تاریخ ہو،, ہو جو جو اسلام کے کر اسلام کی عبادت ہونیمات کو عمل کرنے والے دنیا کو جہاز کو گمراہی سے نکالنے کا عزم ہو حوصلہ رکھتے ہو اتنے جو کا مقابلہ کرنے والے جواب دینے کی دعوتوں کے پیٹا اس چمن میں بل بلے شہروں عالم بھی ہوگے اعجاز بھی حضرات ترین ہیں جن کے پیش نظر یہ قوم کی لہٰذا ہماری ذمہ داریاں بہت عظیم کیا اور اپنی دو ہم پر نچھاور کر رہی ہے کہ ہم مستقبل کے امام بخاری بنے امام مسلم بنے احمد بنے خالدین بن بنے سیخ اللہ بلا سیف رونی کے امام و عمل کی نظر کرنے والے بنے صلاح الدین بھی کی طرح محمد بن قاسم کی طرح عباد پادری سے نعرہ تکبیر اللہ حضبر کی صدا بلند کرنے والے بنے وحرے ظلمات میں دولانے والے بنے ارباد مدانش ایک قائم میں جس عظیم مقشد کے تھائر علوم ایسلامیہ کا انتخاب کیا اس کو دفتے ہوئے اس کی ساتھ سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اخلاف سبیت کے ساتھ علوم اکنون کو حاصل کرے جنہیں نیف کی شاک کا جذبہ علوم اکنون کو حاصل کرے جذبے تروں کر شریف کے سندرا کا یہ ضرور کر سن جا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جروں کر حضرات اسی طالب علم کی دوسری ذمہ داری یہ خود سے حل کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی ساتھ فاروں کو کاٹنے ان بیان کتابوں کا مطالعہ کرے جس کی زبان ادب کو جلا بخشنے والی ہو کام فراس ذہانت و فطانت کو اضافے کا ذریعہ ہو دور رہ کر محنت لگن کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اصول علم میں مصروف ہو اسی طالب علم کی تیسری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کا احترام کرے اور پھر اپنی ان سے محبت کرتا ہو حضرات کی ذمہ داری ہے آئیے ہم تھوڑا غور کریں کہ آج ہمارے سامنے کی نئے مسائل ہے مسائل سے دو چار ہے ہمارا نوجوان کے غیر اسلامی تہذیب کا شکار ہے ایسے ماحول میں کون اصل و تربیت کا آدھا کر سکتا ہے اگر نہیں چاہتے تو سنیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے بیا کا مشن سنبھالا اسی لیے شار مشرق نے کہا تھا کراجیزا عزیزانِ ملت سمجھ جاؤ تم کراجیزا نے ملت سمجھ جاؤ تم رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ